بات کر رہی تھی سہارت اور باقی کے مسائل سہارت کے لیے پانی اگر موجود نہ ہو تو پھر گولو اور ہوسل کی جگہ تیمم کی فائد کر جاتا ہے اور اسی طرح پانی موجود ہو اور نہ ہو اس سنجا کرنے کے لیے اگر کوئی انسان پتھر نیلے استعمال کر لے دین کم از کم یا این سے زائد کام سیر تو وہ کی فوائد کر جاتے ہیں البتہ پانی سے ان سرجا کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے پانی یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے سہارت کے مسائل میں کیونکہ ہر جگہ سہارت کے لیے زیادہ پانی ہی استعمال ہوا ہے اس پانی سے متعلق اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ کس قسم کا پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں سنن ابی داعود میں ابو ہوا رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہنے لگا اے رسول صلی اللہ کے رس کام کا کوئی بخرا من نکلوا ہاں سمندر کا سفر کرتے ہیں اور پینے کے لیے اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کے جاتے ہیں جتنا بھی لے ہیں سمندری سفر میں پانی تھوڑا ہی ہوتا ہے کیونکہ سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا عموما اس کے اندر خرشی یا کسی طرح کھارا کام ہوتا ہے اس نے پوچھا ز نا کہ جو پانی ہم صاف لے کے جاتے ہیں اگر ہم اس پانی سے بزو کریں تو پھر تو ہم پیاسے مر جائیں آپ کرو بیمار تو کیا سمندر کے پانی سے ہم گزو کر لیں پینے کا قابل نہیں ہے انسان پی نہیں سکتا کی سوال کیا تھا اس پانی کے بارے میں نبی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بار زائد بھی بتا دی کہ سمندر کا پانی باپ ہے یعنی آپ اسے وزو کر سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں کپڑے دھو سکتے ہیں یعنی سہارا کو ماقیدگی حاصل کرنے کے لیے اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ساتھ آپ نے ایک اور خطرہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک مئی کا جو ہو سمندر کا مردہ وہ حالات ہے یعنی مچھلی اگر سمندر میں مر جاتی ہے پانی کے اندر تو وہ مچھلی کھائی جاتی ہے صحیح بخاری میں بڑی طریق حدیث ہے رزوائے سی کو باہر کا سمندر کا وزبا نبی کریم علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی مچھلی وہ نکال کے سائڈ پہ پہنچ دی مردہ اس مچھلی کو اس وقت وہ لوگ انبر کہتے تھے انبر اس کا پاک اتنا تھا کہ اس کا مچھلی کا کانتا کھڑا کرتے اس کے نیچے سے اونٹ پر کجالا رکھ کے پالان رکھ کے آدمی سوار ہوتا اس کے نیچے سے گزرتا اور گزر جاتا اس کی آنکھ کا جو فلکا ہے آنکھ نکالنے کے بعد جو ماحول ہے آنکھ کا تیرہ بندے اس آنکھ میں سو جاتے تھے اتنی بڑی صحابہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ کھائی اور اس کے تیل کی مالش بھی ہوئی اور تیل کا مچھلی کا پیا بھی ہر کہ کے ہم موٹے تازے ہو گئے پورا مدینہ جب ہم واقع پلسنے لگے تو ساتھ اس مچھلی کا گوشت کاٹ کے وہ لے آئے پھر نتی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھائے گئے کھانا ٹھیک ہے اور کہا کہ اگر تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو مجھے بھی کھلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے تو مجھے بھی کھلاؤ یہ اس اشکال کو ختم کر دیتا ہے کہ اشکال پیدا ہوتا تھا کہ ان کے پاس تو راشن ختم ہو گیا تھا تو جب راست ختم ہو جائے بندہ بھوکا پا رہا ہو پھر تو کوئی بھی گردان آنا جائز ہو جاتا ہے تو اسی لیے انہوں نے تو تو پاس پاس تو yani وہ کھایا اب نبی کریم صلی کا رسان تو مہینہ کے اندر موجود ہے اور کروا رہے ہیں پھر تمہارے پاس اگر اس میں سے کچھ نئے تو کھانے کے خلاف یعنی وہ صرف تمہارے لیے مجبوری کی حالت میں نہیں ویسے بھی حلال ہیں وہ بہ باب ہو وہ مہیلا سب مچھلی پانی میں بھر جائے تو تب بھی حلال <سلام> ہے زندہ تو وہ بھی حلال <سلام> ہے اور سندھ کو زبان دیا نہیں جاتا اللہ سبحانہ کھانا ہوگا نے اس کا معاملہ بھی ادا کرتا رکھا بہت سمندر کا پانی سہارت اور باقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ تقریر تہلیمہ اور سورہ فاتحہ کی سراعت کے آواز کے درمیان فاتحہ اور تقبیر تحریمہ کے درمیان ایک دورہ پڑتے ہیں صحیح مخالف صحیح ابو اللہ عنہ کی روایت میں کہتے ہیں کہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر تہنیما اور گراحت کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے ہو مطلب تھوڑی سی دیر آپ جب رہتے میں نے کہا بھی یا بہ اللہ اس کاتو کا تقوی ویرفا سو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کا خلا ہوں یہ جو تقریر تحریمہ اور تراعت کے درمیان آپ چپ رہتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں اجبا سے بہت ہیں تقریر تحریمہ اور تیراعت کے درمیان آپ خاموش رہتے ہیں خاموش رہ کر آپ کیا پڑھتے ہیں یعنی خاموش رہ کر ہی برداشت پاٹ کرتا ہے تو سورہ سافرہ کی گراس پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ کو خیال نہ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خت سرولا ہو غور سے سنو خاموش رہو خاموش رہنے کا ہوا نہیں پڑھنا وہ مسئلہ بھی سدیف خیال ہو جاتا ہے خاموش رہنے کا معنی نہ پڑھنا نہیں ہے خاموش رہ بھی پڑھا جا سکتا ہے خاموش رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آواز نہ نکالنا ابو اللہ حدیرا فرما رہے ہیں سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فیرا ہوں آپ یہ تقریر تحریمہ اور تیرا کے درمیان خاموش رہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس دوران اتنی دوری پیدا کر دے جیسے مشرق کے درمیان ہو رہی ہے اللہ نفسی نی متایا کما ملن اللہ گناوں سے ایسے صاف کر دے جیسے کپڑے کو میپ کو جیسے صاف کیا جاتا ہے رنگیل کپڑے میں تو دلائی کے دوران کوئی تھوڑا بہت داغ ہو تو اس کے رنگ میں چھو جاتا ہے لیکن سفید کپڑے کے زیادہ وادی ہوتے ہیں اس لیے اس کو زیادہ اچھی طرح سے دھویا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے بات میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے گناہوں سے ایسے دھو دے جیسے کپڑا میر سے پاف کیا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کی گناہوں کی آرائش میرے نامائے احمال میں نہ رہے اللہ نمبر صرف فسا آیا میری فصاؤں کو میری غلطیوں کو دھو دے بل مائی ولجی پانی کے ساتھ ون کلچی برف کے ساتھ ورف اور اوروں کے ساتھ پانی کے ذریعے برف کے ذریعے اور اوروں کے ذریعے میرے گناہوں کو دھونا اس سے معلوم ہوا کہ پانی کی سہارت کے کام آتا ہے سے بھی پاکیستی حاصل کی جا سکتی ہے اور جمی ہوئی برف اس سے بھی سہارت و پاکیزگی کا کام لیا جاتا سکتا ہے اسی طرح اوزے یہ بھی سہارت کا کام دیتے ہیں جو کہ رسول اللہ سنس والی وسط وہاں ساتھ, ساتھ جہاں ہوا پانی برف کی صورت میں ہو یا اولوں کی صورت میں باہر دو صورت میں اس سے سہارت حاصل کی جاتی سکتی ہے ویسے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ برف اپنے یہاں پائے اسی طرح بارش کا پانی یہ بھی پاکیسگی کے سہارت کے کام آتا ہے کیونکہ اس کو بھی عام طور پر مارے مطلب کے طور پر مال کیا جاتا ہے اسی طرح کنو کے اندر جمع شدہ پانی وہ چاہے بارش کی وجہ سے جمع ہو یا جیسا کنواں ایسا کھوتا جائے کہ زمین کے نیچے کا پانی نکل آئے کنویں کے گرد صرف آمدہ ندیل ہوتی ہے جو کہ پہلے سے آنے والی کسی بھی چیز کو روکتی ہے سو کاٹ مڈیر میں سوراخ ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے تو ارد گرد کی جگہوں سے اٹھا ہوا پانی اور کچھ چیزیں کنویں گر کر گر جاتی ہیں ایسا ہی کنواں نبی کریم صلی اللہ علیہ و قلم کے زمانے میں بھی موجود تھا آج کل بھی کچھ لوگوں نے گھروں میں ٹینکیاں بنائی ہوتی ہیں اور اوپر سے اس کا ڈھکن آندھی کے ساتھ پڑ جاتا ہے یا پھلی رہ جاتی ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چیز گر جاتی ہے ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا سننوی داغذ میں صحیح جنا ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی کنت ابو سعید تھی اور ان کا نام تھا بن مالک بن سینان بن عبید بن صاحبہ اور یہ حضرت ہی جی انصاری صحابی تھے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہمیں سے یہاحا کا کنواں کیسا تھا کہتے ہیں لشکر قیلا و یہ ایسا کنواں تھا کہ جس میں مختلف قسم کی گندگی کو شامل ہو جایا کرتی جیسے بلطودار کوئی چیز یا ناپا کپڑے یا کتا مثال کے طور پہ بنا ہوا ہے جب بارش آتی تو پانی وہ ساری جگہوں سے گزرتا ہوا کنویں تک بھی پہنچ جاتا ہے تو کیا اس کے باوجود ہم اس کے بزرگ یہ سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ جان پوچھ کے اس میں کوئی چیز طرح کی نہیں ڈالی جاتی تھی کہ لوگ خود گندگی کنویں میں پھینکتے ہوں یہ کام نہیں تھا لیکن بہرحال یہ چیزیں کنویں کے اندر شامل ہو جایا کرتی تھی ڈر جایا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المارو لالی سہوشی پانی پاک ہے اس کو چیز بھی نجس نہیں کرتی یعنی پانی کی مقدار اگر زیادہ ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ شاء آگے آ رہی ہے کہ اتنا پانی ہو تو ہلکی پھلکی نجاست سے وہ خراب نہیں ہوتا امام الحد رحمہ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد تصیفہ بن صحیح رحمہ اللہ کو سنا بن سحیف کہتے ہیں کہ میں نے بیرا وزاحا تھا میں نے بزاحا یعنی کے کنویں کا جو نگران تھا ہمارے دور میں اسبہ بن سریف رحم اللہ کے دور میں انقرو کہا کہ اس کنویں کی گہرائی کتنی ہے تو اس نے کہا اکثر ما یقون فیم ماحولی گلا آنا زیادہ سے زیادہ جو پانی کنویں میں جمع ہوتا ہے وہ آنا تک یعنی پیڑ کی جو نچلے والی گدی ہے اگر آدمی کنویں میں کھڑا ہو تو پانی جہاں تک آتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا پانی کا ناپاپا اگر پانی کم ہو جائے تو کم از کم کتنا ہوتا تھا اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ دون لگا ہو یعنی کم ہوتا تو شرم گاہ سے نیچے تک چلا جاتا اگر آپ اس کنویں میں کھڑا ہو تو پانی کم ہو تو شرم گاہ سے نیچے تک زیادہ ہو تو ہارنا آتا ہے اتنا پانی یعنی کہ کنویں کی کل گہرائی تھی عمارت کو داغو رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کنویں پہ گیا میرے دوبارہ میں نے بھی دیکھا ہے میں نے اپنی چادر کو کنویں کے اوپر پھیلایا اور اس کی پیمائش کی کہ اس کی لگائی چوڑائی کتنی ہے کہتے ہیں فائدہ کو ادھر اس کی چوڑائی چھ ہاتھ ہے ایک ہاتھ دیا کوئی ہوتا یہ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے یعنی تقریباً نو فٹ میرے بو آکار کی چوڑائی تھی اور کہتے ہیں بس الفاظ بابا مستان یہ کما چٹل کسی میدان میں جگہ نہیں تھا بلکہ ایک باغ کے اندر تھا تو میں نے اس آدمی سے پوچھا جس نے میرے لیے باغ کا دروازہ کھولا اور میں نے جا کے میرے خدا کو ماں باپ پیمائش کی میں نے پوچھا نبوئی کیا بنا ہوا امن کا یہ کنواں جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے کہنے لگا لا نہیں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے تھا آج تک ویسے ہی ہے یہ امام ابو داود رحمہ اللہ کے دور کی بات یعنی یہ اس کی کل گہرائی اور لمبائی چوڑائی تھی کنویں امام ابو داود کہتے ہیں بابا اے تو ماں تغیر اب چونکہ اس کنویں کے پانی کا استعمال ختم ہو چکا تھا اور وہ بند رہتا تھا آنا جانا لوگوں کا نہیں تھا تو پانی کھڑا کھڑا اس میں رنگ بدل چکا تھا تو یہ کنویں یا چشمے کا پانی جو کثیر مقدار میں موجود ہو اس کا حکم ہے کہ اس میں اگر تھوڑی بہت گندگی اگر گر جائے چلی جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا کب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا کا نل مارو کل یشہ خبا جب پانی دو کلے ہو دو بڑے بڑے بڑکوں کے برابر یا جو کہ دو بڑی مشکیں بڑے مشکیزوں کے برابر اگر پانی ہو اور اس کے اندر اگر کوئی نجاست والی تھوڑی بہت چیز گر جائے تو وہ استعمال کے قابل رہتا ہے نجاست نہیں ہوتا اس ان سہیا ریٹو ہو اور تہوی نجازت ہی تہوسفی ہی ہاں اگر نجاست کے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل جائے پانی کا ذائقہ بدل جائے یا پانی کی بو بدل جائے تو پھر وہ پانی جتنی مقدار میں بھی ہوگا وہ نجس ہو جائے گا پانی بہت زیادہ مقدار میں ہے اس میں کوئی نجاست ہلکی پھلکی گر گئی تو پانی اس پر رالے بائے گا وہ نجاست والا نہیں بنے گا لیکن اگر نجاست اتنی گر گئی کہ نجاست اس پانی پر غالب آ گئی چاہے نجاست کا رنگ غالب آ گیا چاہے نجاست کی بو غالب آ جائے یا نجاست کا ذائقہ غالب آ جائے تو پھر یہ پانی نجس ہو جائے گا استعمال کے قابل نہیں رہے گا اسی طرح صحیح بخاری میں صحیح دنا ابو ہو رہا اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکی ہی کہ تم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے پانی رکا ہوا ہے تو اس پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے سما یا متاثی پھر اس کو غسل کی ضرورت پڑے گی اور اسی سے غسل کرے گا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جان بوجھ کے پانی کی مدد چاہے اتنی برسی زیادہ کے معاملے جان بوجھ کے اس میں نجاست کو شامل نہیں کرنا ایک ہے کہ پانی میں نجاست آپ کے خزار میں نہیں خود ہی گر گئی اس کا کام ہے اور دوسرا ہے کہ آپ خود گندگی پانی کے اندر دار رہے ہیں یعنی جی پانی اتنا زیادہ ہے اور یہ تھوڑی سی گندگی سے کون سیٹنے میں نجر ہو جانا ہے نہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی طرح اگر پانی میں کوئی پاکیزہ چیز شامل ہو جائے تو پھر بھی پانی استعمال کے قابل رہتا ہے ام میں عیا رضی اللہ تعالی انخا کی روایت بخاری میں ہے کہ جب نبی کریم اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئی تو نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا او او کا اس کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ غسل دو یعنی میت کو غسل دیتے ہوئے تین بار پانچ بار یا اس سے زائد بار بھی غسل دیا جا سکتا ہے اور فرمایا وج النا پھر آخر راکی کا پورن اور پہلے اس کو نہلانا ہے حسل دینا ہے بیما ان سدر پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ اور پھر آخری مرتبہ کچھ کافور وہ پانی میں شامل کر ہیں اور کہا کہ فائدہ فارغ سننا جب تم حسل دے کے فارغ ہو جاؤ پھر مجھے بتانا ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے راہ دی گئی آپ نے اپنا ادار وہ چادر جو مطور ادار آپ باندھا کرتے تھے وہ ہمیں دی اور فرمایا اس کو قتل دیتے ہوئے یہ چادر اس کا شعار بنا ہو شیع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ڈائریکٹ جسم کے ساتھ لگتا ہے یعنی سب سے نیچے اس کپڑے کو رکھنا ہے قسم میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتسو دینے کا حکم دیا بیمائن وقت پانی اور بیری کے بتوں کے ساتھ اور پھر آخر میں کاپور شامل کرنے کا بھی حکم دیا اسلب کے پانی میت کو اتسو دیتے ہوئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاف ستھری پاکیزہ چیز پانی کے اندر شامل ہو جائے تو تب بھی سہارت حاصل ہو جائے گی <تصفح> ہمارے ہاں تو المیہ ہے کہ ہمیں نہانے کے لیے جو صابن ملتا ہے <تصفح> وہ بھی مشکوک ہے کاری استھاپن بنانے والی کمپنیاں چربی باہر سے منگواتی ہیں جو کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جانور زبا کرتے ہیں اور اسلامی طریقے کے مطابق بھی ذبح نہیں کرتے ہیں اب ہمیں کیا معلوم کہ اس میں کس جانور کی چربی ہے چل رہا ہے معاملہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو کنٹرول کریں پاکستان میں تو جو کساب ہے کسائی وہ گوشت کے ریٹ پہ چڑھنی گئی ہیں یہاں سے ملکی ہوئی وائرس سے منوانی پڑتی ہے اور آسٹریلیا اور اس طرح کے دیگر ممالک سے یہ لوگ منگواتے ہیں اور وہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہوتی ہے تو جتنے بھی نرول سوپ ہیں نہانے والے سارے صابن نیرول ہوتے ہیں کپڑے دھونے والا جو اچھا صابن ہے وہ بھی نرول ہوتا ہے چھاپ بھی زیادہ بنتی ہے اور میل بھی زیادہ نکالتا ہے اس کا بنیادی منصر چربی ہے جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر شامل کی جاتی ہے دو اور بھی قسمیں ہوتی ہیں ساتوں کی ایک کو سیڈیگیٹ سوپ بولتے ہیں اور ایک کو واٹر سوپ کہتے ہیں سیڈیگیٹ سوپ میں وہ بنیاد ہوتی ہے وہ شیشم کی درخت کی چھال اور واٹر سوپ میں پانی اور بہت کیمیکل ہوتے ہیں واٹر سوپ کھلتا بہت زیادہ ہے اور سفائی فرینی ہوتی سیدھی پیڑھ سوکھ جو گردئی کھردرا ہوتا ہے تو نہانے کے جتنے بھی صابن ہیں وہ نیرول قسم کے ہی ہوتے ہیں اور کپڑے دھونے والے بھی جو اچھے صابن ہیں وہ بھی نیرول قسم کے ہی ہوتے ہیں اب یہ ہمارا المیہ ہے اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے اور اس کا کیا حل نکالنا ہے بہرحال اس کے بعد آپ پاک بانی سے صابن لگانے کے بعد اپنے کو جب پاک پانی سے دھوئیں گے تو جسم آپ کا پاک صاف ہو جائے گا ہار حاصل ہو جائے گا ہاں یہ اگلا سوال کہ اس طرح کی چربیوں سے تیار شدہ صابن جو نیروز توپ ہماری مارکیٹ میں بک رہا ہے ہماری فیکٹریوں میں بن رہا ہے اس کو بنانا اس کو بیچنا اس کو خریدنا یہ اسکی طور پر ایک الگ سے جلد ہے صحیح بخاری میں جیس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ کچھ ہوا تعالی پر رانت کرے کہ اللہ تعالی نے ان پر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے کیا کیا چربی کو پکھلایا اس کا تیل بنایا اور اس کو بیچنے لگے اور اس کی قیمت کھانے لگے اللہ نکھانہ ہوا تو اللہ سبحانہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کھانا حرام کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام ہو جاتی ہے لہذا یہ سوچنا کہ ہم کون سا یہ حرام چلی کھا رہے ہیں اوپر بھی جا کے گل رہی ہے نا یہ سوچ غلط ہے اس کو خریدنا اس کو بیچنا شرحی طور پر حرام ہے اب کتنے ہی ایسے کام ہیں کہ ہم مجبور ہیں شرحی طور پر ممروہ کام ہیں ہم مجبور ہیں کرنے سے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں نظر آتا کوئی حل ہی نہیں ہاں اس کا حل مسلمان لوگوں کو سوچنا چاہیے وہ حل اس کا پیدا کریں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آسانی سے ہو جاتا ہے کئی لوگ وہ سابن بنانے والے کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے آپ قوم کو کیوں حرام سے لگا رہے ہیں وں نے چرمیاں چوری اور بام آج استعمال کرنا شروع کر دیا اس سے بھی بڑھ کے برا سام پھر ان کو روتا کہتے ہیں بتائیں کیا کریں یہاں سے اس چیز دیکھی نہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے اسی طرح صحیح مسلم میں سید آیتا سیدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتی ہیں کہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے غسل کے بارے میں پوچھا کہ جب عورت حیض سے فارغ ہو بہباری سے پھر کیسے غسل کرے آپ نے فرمایا تو آپ کو وہ احدا میں سے ایک وہ اپنا پانی اور بیری کے پتے دے پتہ فارو بہو بھی وہ اچھی طرح سے تاکیتگی حاصل کرے یعنی حسب کے طریقے کے مطابق پہلے نجاست کو ظاہر کرے پھر نماز کے طریقے کے مطابق وزوق کرے بازو ہونے کے بعد جب سر کی باری آئے سب اعلیٰ نہیں پھر پانی اپنے سر پر بہائے اس کی وجہ بھی صحیح بخاری بھی موجود ہے کہ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف اور تیسری مرتبہ کر کے درمیان میں پانی فکر جو کل کن پھر اس کو خوب اچھی طرح سے ملے ہٹ کا سب شکو نارا حد کہ وہ اس کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر اس کے بعد اپنے سارے بدن پر پانی بہا لے سا پھر کا تنظر کا تن پتا سا ہارو ہا پھر خوشبودار روئی لے روئی پر خوشبو سوری یا کوئی خوشبو لگا لے اس وقت خوشبوئیں کستوری جانور وغیرہ اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ نے کستوری کا ذکر کیا کہ کستوری لگی وہ روئی لے فارو بھی حاصل کرے کہنے لگی کئی خاص میں اس روئی کے ساتھ خوشبو والی روئی کے ساتھ پاکیز کیسے حاصل کروں آپ نے سمایا سبحان اللہ ہی تو بحر نہ سبحیل اللہ اس کے ساتھ تفیعت کی حاصل کرو عائشہ علی اللہ تعالیٰ انہ فرماتی ہیں کا انا تو پیزا ہی دم مراد یہ تھی کہ خون والی جگہ پر اس کو لگاؤ تاکہ خون کی وجہ سے اگر کچھ بدبو پیدا ہوئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اللہ آئساتھاتی ہیں کہ کتنی ہی اچھی ہیں لم یون نا گن حیات کہنا کہ دین کی حکاحت دین کی سمجھ حاصل کرنے دین کے مسائل پوچھنے میں انہیں حیا ماننے نہیں ہوگی ایک حیا بری ہے اور ایک حیا ہے اچھی اگر اس کا کے مسائل سیکھنے اور سمجھنے میں حیا سے کام لے شرماتا رہے وہ ساری زندگی صرف دیر کی خلاف ورزی کرتا رہے گا یہ جو حیا ہے یہ شرم یہ بری شرم ہے یہ نہیں ہوئی چاہیے حیا ایمان کا جس ہے ایمان کا حصہ ہے لیکن حیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کتنی ہی اچھی عورتیں ہیں کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے میں حیا ان کے آڑے نہیں آتی وہ کھلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل کا حل دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کرتی اسی طرح آدمی کا جھوٹا بچا ہوا یہ بھی بات ہے یہ ہمارے ہندوستانی معاشرے میں اس کو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے ایسا اس کا جھوٹا میں کیوں کی ہوں نبی کریم صلی اللہ وسلم وہ ایسا کبھی نہیں کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ ہیں احمد کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشروف لایا گیا آپ نے اس میں سے پیا آپ کے دائیں جانب چھوٹا بچہ تھا اور بائیں جانب بڑے شیو تھے بڑے صحابہ کراف کی بات آپ نے پیا اور پینے کے بعد بچے سے پوچھا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ بچا ہوا ان بزرگوں کو دے دوں کہ وہ دن جانے بچہ بیٹھا ہوا تھا تو اس ہے کہ المن سل ایمن پہلے جو دائت بیٹھا ہے اس کا ہے پھر اس کے بعد والے کا پھر اس کے بعد والے سبحان اللہ وہ بچے بھی اس دور کے کتنے سمجھدار تھے وہ آگے سے فوراً کہتا ہے و رسول اللہ نصیبی من اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی قسم آپ سے جو بچا ہوا میرا حصہ ہے میں وہ اپنا حصہ اشار کر کے کسی کو نہیں دوں گا اشار کرنا اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینا اچھی بات ہے لیکن آپ سے جو ملنے والا مجھے حصہ ہے اس پر میں اشار نہیں کروں اسی طرح سید آئے اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی، نکاح ہوا اس کے کے رخصتی ہوئی، وہ رخصتی بھی عجیب تھی ہمارے لے کے, آتے ہیں، وہ یہ اللہ تعالی عنہ ہیں، کے ساتھ کھیل رہی تھی کالا میری گائے نے مجھے پگڑا تھوڑا سا دیا اور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. کہتی ہیں کہ میں پہنچی آپ کے پاس دودھ بیچ کیا گیا دودھ لایا آپ نے تھوڑا سا پیا اور تھوڑا سا پینے کے بعد باقی مجھے لیا میں نے حیاء شرم کی وجہ سے تھوڑا سا پیا باقی نہ دیا. وہ باقی بچا ہوا پھر آپ نے میری سہیلوں کو دے دیا ہمارے سمجھنے کی جو بات ہے یہاں پر وہ یہ ایک مسلمان اس کا پیا ہوا پانی دودھ کوئی بھی مشروب اگر گھر کی عورتیں کھا لے پی لے تو اس سے کوئی قیامت یہ اصل میں ہندوانہ ذہن ہے وہ ہندو لوگوں میں جاگرک ہونا بہت آسان تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کسی کو جھوٹا پلا کے اور اس کو اپنے جادو میں پھنسانا اور اس طرح کے کام کرتے تھے اسی لیے لوگ اسے کرا کرتے ہیں شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں وی وقت کا اب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرت تو نہیں ہوئی آپ نے بتا ہوا کیا اور ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں ایک خشرے کا عورت کے نشکیزے تھے رسول اللہ صلی اللہ, اللہ وآلہ علی وسلم نے وضو کیا کہا بھائی کرال علی بجنائی نے وضو کیا اپنے لیے پانی بھرا اس میں کوئی مراحل اور حرج بھائی بات نہیں ہے اللہ سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تو, تو اللہ بلّہ پڑے کی وہی رہتی